چاسری روٹے بتاداشتی سنابلے ماہ سدا بد در دے تام چک سدرا کرے بد دئی چمنگ آج ریت دو تڑ چور تا سوک داخل شا دا دری دو خود جی دودھ دل سڑی تا تمام شور براب دم دم سجوری جی وہ پڑ تو اسکرشی مقصد دا مقصدار تو میرے کو خوراک کی میرے مانو رواؤ کر سب مانو چیک خوراک ہے فارا دم تو فارا دعاو کی فزار اندادواں کول مزبان فیراد آباد دا اگتا چاڑا سبہ دوار پرشیدی فزار کی صاحبتو حضرت نام محمد بن خالد قال حضرت درزا گلہ فرمان ماونن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائرا سالف کی عبادتاں بجا لخذ الوذید تے کی فکال چھ پائی یہ بارک دفاع کلی زمانہ تو نبی مختلف اوقات میں کچھ کی جمع کی صلاح نہنش کو گیا داد نہیں گری مسانی دکری نہ زیادہ تر پاس اگر آب، زیادت بدعا کس طرح گرے اب بکرجاس ہو امداد ربی خلاف بکرج الساس زیادت متخن صحیح نہیں ہوئی اور امداد ربیٰ آغاز کم زیادت مخالف نے بھی جو نو روا کرمانا فلاحات سنگ آگاہ جائز ہوئی نہمدا خلاف سے زیادہ معصول سنگ گرے اور بکرج الساس متقن زیادہ ایک چاہور سے مخالف مخالف ان بابن صلی اللہ سمجھا رہا ساد میں بادہ فجا پن تیل روجیدارم نے کال بند لگا اور